کے حوالے کا اختلاف تھا ایک تو یہ کیا مستانی رہتا ہے یا نہیں رہتا اس کے بھی تمام کے سامنے آ چکے ہیں اور دوسرا اختلاف جو کہہ رہے تھے بھی وقت رہتا ہے تو پھر کب تک رہتا ہے اختلاف کا حضرات کا ایک تو یہ کہ اسفرار شمس تک اسفرار شمس تک کیا ہے وقت رہتا ہے اسفرار شمس کے بعد وقت نہیں رہتا دوسرے حضرات جس میں احناف رحم اللہ ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ کب تک غروب شمس تک غروب شمس, شمس تک وقت رہتا ہے یعنی عصر کا وقت کب تک رہتا ہے آخری وقت اثر کا کیا ہے عروب شمس جب کہ بقیہ دوسری طرف حضرات اما جن کہاوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ہیں یہ حضرات تعالی یہ فرماتے ہیں کہ کب تک صرف اور صرف اسفراری شمس تک تغیر شمس تک کی طریقے آپ کے سامنے آ چکی ہیں امام مانسب رحمۃ اللہ علیہ کی تریل بھی اس سے پہلے آ چکی ہے جس میں من امن ادرکی شمس اور دوسرے حضرات کی درائل آپ کے سامنے نو حدیثیں آ چکی ہیں جس میں میں نماز پڑھنے سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان روایات کا کیا جواب ہے ان نژاد کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ غروب تو یہ فرماتے ہیں کہ غروب شمس تک وقت رہتا ہے یا سر کا پھر ان روایات کا محل کیا ہے پھر ان روایات کا محل کیا ہے تو یہاں سے اس کا جواب ہے غروب شمس آن ہے کہ غروب شمس کسی بھی وقت نہیں ہے اب پکانا میں خود آحری نہ دوسروں کی جانب سے اس پر دلیل یعنی اس کے خلاف یہ جو دلیل ذکر کی ہے اس کے خلاف یہ اس کا جواب کیا ہے؟ تو جواب کا یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا کہ غروب شمس کے وقت بھی غروب شمس کے وقت بھی نماز میں داخل ہونا مباح ہے یہی نہ تب ہی تو یہ کہا کہ ان لوگوں کے جو معذورین لوگ ہیں ان کے حق میں کیا ہے یعنی وہ نماز جن میں واجب ہو جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وقت کیا ہے اس وقت میں نماز میں داخل ہونا مباح ہے من من ادرک قبل ادرک سے معلوم کیا ہوا کہ اس وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے مباح ہے نماز میں داخل ہونا شروع کرنا نماز کو درست ہے ایک طرف یہ ہے دوسری طرف ان احادیث میں غروب شمس میں کیا گیا غروب شمس کے حوالے سے نماز سے ممانعت آ گئی تو گویا کہ دونوں احادیث حادثیت آپس میں کیا ہو رہی ہے ٹکرا رہی, رہی ہے تضا آ رہا ہے ایک حدیث تو عباط کو بتاتی ہے کس وقت غروب شمس کے وقت اور دوسری طرف اس غروب شمس کے وقت نماز کو منع کر رہی ہے تو اب کیا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ ایسا ایسے محمل تلاش کریں گے کہ دونوں کا محمل کیا ہو جائے الگ الگ ہو جائے گا ان روایات کو ہم کسی اور معنی پر مقبول کریں گے اور اس ر... ان روایات کو جس میں یہ آ رہا ہے کہ جس نے ایک رقت پاری گئے نسل پاری اس کا کیا کریں گے محمل الگ سے تلاش کریں گے کیا محمل تلاش کیا پھر دونوں حیثوں میں کوئی تعارف نہیں رہے گا تو اس میں یہ کہہ دیا کہ اصل جو وقت ہے جو افسر وقت ہے وہ صحیح کامل جو وقت ہے کامل جو وقت ہے وہ اثر کا وقت کہتے اس فرار شمس تک اسکرار شمس تک طویل شمس تک کیا ہے اثر کا وقت کامل ہے اور اس فرار شمس کے بعد جو وقت ہے وہ کیا ہے نا اس وقت ہے البتہ اس میں بھی کیا ہے نماز مباح ہے جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اور اس سے منع کرنا یہ جو اسروب شمس کے وقت نماز کا جو ہے یعنی یہ جو کہا گیا کہ تم اس سے پہلے پہلے پڑھ لو اس سے پہلے پہلے, پہلے پڑھ لو تو اس وقت تم نماز کا سفد نہ کرو ان روایات سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس ویار شم سے ہی اصل کی نماز کی انتہا ہے بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر جائے گا کہ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی تاخیر کو منع کر رہا ہے کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہو جائے تو پھر کیا ہے نماز جائز ہے یا نہیں اس حوالے سے یہ تمام احادیث ثابت ہیں لہٰذا پہلی والی روایت پھر بول رہی ہے اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ من ادرا کارا چاہتا ہے لاسف ادرا کر سنا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد بھی نماز کی عباہت رہتی ہے لہذا جب ان احادیث کا محمل الگ ہو گیا ان احادیث کا محمل الگ ہو گیا تو اب کوئی تعارف بھی باقی نہیں رہا لہذا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامل وقت و اثر کا کیا ہے اس فرارِ شم سے پہلے پہلے ہے البتہ اباہ کے بعد سے اللہ غروب اس حدیث میں کیا ہوا ہے غروب شمس کا وقت نماز سے من آیا ہے باحت الدول فی فی یعنی اثر میں داخل ہونا اثر کی نماز میں داخل ہونا مباح کرنی ذالک الوقت اس وقت میں کس وقت میں یعنی غروب شمس کے وقت اثر کی نماز میں داخل ہونا مباحثر کی نماز شروع کرنا کیا ہے اس معنی کے غیر فرق جس کو حدیث آخر میں مباح قرار دے دیا گیا ہے یعنی دونوں حدیثوں کا الگ الگ محمل تلاش کریں گے دونوں کا تاکہ کوئی تعارف اور ٹکرا آپس میں نہ ہو حتی تاکہ دونوں حدیثوں میں کوئی بھی باقی نہ ہے بہتر ہے ما حملت علیہ جس پر محمول کیا جائے گی آثار کو بھی حتی یہاں تک واپس میں وہ کیا ہے اس کے بعد کیا ہے یہ حادث جو محمد احمد اور دیگر حضرات کی جانب سے دی گئی تھی اس کے قائم کے وکیل ہے اب یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں اس بات کی اس بات پر عقلی دلیل کہ حاوی ہیں تمام تہاوی کا مسئلہ کس میں کیا ہے اس شمس تک وقت باقی رہتا ہے غلوبی شمس کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اسی پر عقلی دلیل قائم نہیں ہے کہتے ہیں کہ وقت کل تین ہے کتنے وقت ہیں تین وقت ہیں اوقات مختلف ہیں ان میں الگ الگ احکام ہیں بعض اوقات تو ایسے ہیں کہ جن میں وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں خزان نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مثال جتا کے طور پر زور کے بعد کا وقت اثر تک کا اس میں زور کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مانتے ہیں آپ کہ نہیں کوئی خزاں نماز ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں زور سے اثر تک نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہی ہو تو آپ مجھے آگاہ کیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو ایک وقت تو یہ ہے کہ جس میں ادا بھی پڑھ سکتے ہیں قضا بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ایک وقت اور ہے کہ جس میں قضا اور ادا تو ٹھیک ہے لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے مثال کے طور پر صادق سے لے کر سلوع شمس تک اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے پڑھ لینے کے بعد غروب شمس تک قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں اس وقت کی ادا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے معلوم ہے آپ کو یہ مسئلہ بھی صبح صادق کے بعد شمس تک نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے صرف دو رفتوں کے اس کے, کے علاوہ کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پہلے تو جائز ہے کیونکہ سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اور کب تک غروبی شمس تک بھی نفل نماز پڑھنا جائز ہے. نہیں ہے البتہ خزان نمازیں. نمازیں کیا کر سکتے ہیں خزان نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ہیں کہ جن میں نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ قضع پڑھ سکتے ہیں نہ ادا پڑھ سکتے ہیں اور وہ وقت کتنے ہیں تین وہ وقت کتنے ہیں تین اور وہ تین اوقات کون کون سے ہیں استوا اور تیسرا غروب شمس یہ تین اوقات کیا ہے سب کے لیے ممنون ہیں سب کے لیے ممنون ہیں تو جب سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بھائی تمام کی تمام نمازیں زور سے تک جائز ہیں ادابی اسی طریقے سے فجن کے بعد صبح وادق سے لے گا، شمس تک اثر کے بعد گا، غروب شمس تک کیا ہے نفل نمازیں جائز نہیں اس کے علاوہ باقی سب جائز ہیں تو یہ جو تین اوقات ہیں اس میں کیا ہے سب کا سب نہ جائز ہے اس تقاضا یہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ غروب اس نظر کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ غروب شمس کا وقت نماز جائز نہیں ہونی چاہیے نماز جائز نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی نماز جائز نہیں وہ کیوں کہ وہ نماز کا سرے سے وقت ہی نہیں ہے نماز کا سرے سے وقت ہی نہیں ہے دیکھیں ذرا دریل کو وَأَمَّا وَجْمُ وقت ظہر ہم نے دیکھا ظہر کے وقت کو کیا صلاحات و فی حافظ مباحت اس میں ساری کی ساری نمازیں کیا ہیں مباح ہے اتو کلو تمام کے تمام نوافل وقوع کل صلاطن فاطاً اور ہر خوش شدہ نماز کی قضا بھی ٹھیک ہے جی ایک بار ظہر کا وقت ہے وقت اللہ وقت وقت مباحم فائتات ہے ایسے ہی کہتے ہیں کہ عصر کا وقت اور صبح کا وقت یہ نماز خزاں نمازوں کی جو پہ شدہ نمازیں ان کی خزاں اس میں کیا ہے مباح ہے وہ ایسے ہی مت وفق ہے یہ کہ جس پر اتفاق ہے کہ انہیں وقت الاسے کہ عصر کا وقت یہ ضمیر شا یعنی شان شان یہ ہے کہ وقت اللہ عصر کا وقت وقت الصب اور صبح کا وقت یہ ایسے وقات ہیں کہ مباحن الاء اللہ وات الفاطاتی ہے کہ اس وقت میں فوج شدہ نماز ان کی قضا کیا ہے صبح تلوی شمس تک اور کسی طریقے سے ان اوقات میں تطوع یعنی نفل کو کیا ہے منع کر دیا گیا خاص طور پر پکا نف القت تو کلخما صلاح الفاظ الخبافی ہے کہتے ہیں کہ اب ان, ان اوقات کے اندر اتفاق ہو گیا کہ یہ کیا ہیں؟ ان نمازوں کے اوقات یہ ایک نماز کا وقت ہے لہٰذا جب نماز کا وقت اس میں کیا ہے قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں کل لما اندلاۃ الفید الخذافی ہے سب ایک پر اتفاق ہے کہ فضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب صورت حال یہ فلم کا صفت اوقات المجمایا نہیں ہے جب ثابت ہو گیا کہ, ہے کہ نوازل کا ذریعے اوقات جن پر کیا ہے سب کا اجماع ہے اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات میں ایسا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جائیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں نوافل منع ہے جو صبر تھا ثابت یہ بھی ہو گیا کہ غروب شمس کے وقت لا کے اتفاق ہے کہ اس پر فوت شدہ نماز تو بالکل اس پر بھی اتفاق ہے کہ اثر کی غروب شمس کا وقت کیا ہے فوت شدہ نماز سزا نہیں کر سکتے آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ نے پتہ کی کتابوں میں ہدایہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اللہ حقرہ یوم کی قید ہوتی ہے وہاں پر کہ ولا بلاحدہ ظہیر ولا آئند غروب اللہ آخر یوم کہ ان تین اوقاتوں میں نماز کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے طلوعی شمس کے وقت اجتوای شمس کے وقت اسی طریقے سے غروب شمس کا وقت لیکن وہاں پر ایک چیز موجود کہ اللہ عصر یوم ہی مگر یہ کہ اسی دن کی عصر کی نماز کیا مطلب کہ اس دن کی عصر کی نماز یعنی ادا پڑھ سکتے ہیں قضاء کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ قضا نہیں پڑھ سکتے غروب شمس کے وقت حالانکہ عصر کے بعد کے بارے میں اتفاق ہے نا قزا تو پڑھ سکتے ہیں یہ وقت وہ ہے سب کا اجماع ہے لیکن غروب شمس کا, وقت سب کا اتفاق ہے تو کیا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کے اوقات ہر اجزار گویا کہ یہ وقت کیا ہو گیا نماز کے اوقات یعنی فرائض نمازوں کے اوقات میں سے یہ کیا ہو گیا خارج ہو گیا اگر یہ فرائض کے اوقات میں سے ہوتا تو پھر کیا ہوتا اس میں قضا بھی ہوتی۔ جب قزاء جائز نہیں ہے تو کیا پتا چلا کہ یہ نمازوں کے اوقات میں سے نہیں ہے مسلم اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ سے اس وقت میں نماز پڑھی ہی نہیں جائے گی کنسف الحارۂ و طلبے شم سے جیسا کہ نصف الحا کے وقت اور طلوع ہے شمس کے وقت اور طلوع ہے شمس, شمس کے وقت اچھا اب اہنات کی طرف سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی نمازیں ہیں چاہے وہ فجر کی نماز ہے یا دیزو کے اوقات ہے تو ان نمازوں کے اوقات کیا ہیں کامل ہیں پورا پورا وقت اب صبح کی نماز ہے تو صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک سارے کا سارا وقت کیا ہے کامل ہے تو اس میں کوئی ناقص نہیں ہے اگر طلوع شخص شمس ہے, منٹ پہلے بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اس نے کامل وقت میں پڑھی ہے البتہ اگر اس نے پہلے شروع کی یہاں تک طلوع شمس ہو گیا تو اس کی نماز فاصل ہو جائے گی اس لیے تو وہ کیا وقت چکا ہے سارا ہو نماز کے دوران دوران لیکن اثر کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے اس میں ایک وقت وقت مقروب ہی آتا ہے جبکہ بقیہ تمام کی تمام نمازوں کے پل کا پل وقت کیا ہے کامل ہے وہاں پر کوئی نقص نہیں ہے اس کا کیا ہے کہ اس اسقرارے شمس تک تو وقت کامل ہے اس اسقرائے شمس تک تو وقت کامل ہے لیکن اس کے بعد وقت کیا ہو جاتا ہے ناقص شروع ہو جاتا ہے ناقص وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب کوئی چیز ناقص ضم میں واضح ہو پھر اس کی ادائیگی بھی ویسے ہی لازم ہوتی ہے جس سے کو پہلے وقت نہیں ملا تھا اب اگر اس کو وقت ملا تو ابھی ہی ایسی میں نماز پڑھے گا اور اس کی نماز کیا ہو جائے گی درست ہو جائے گی ٹھیک ہے کہ نہیں متاب جیسے کہ ادا کیا جائے گا جیسے کیا ہوا ہے اب اس کے درجہ جو نماز بازی ہوئی ہے جی ناقص وقت میں لازم لازمی زیادہ ناقص وقت میں ہی ادا کی جائے گی اب احداز کی طرف سے تو یہ ہے کہ اثر کا وقت تھوڑا سا بقی نوازوں سے کیا ہے مختلف ہے لہٰذا اس کرارے شمس تو کامل وقت ہے لیکن اس کے بعد ناقص وقت ہے جب ناقص وقت میں کوئی چیز واضح ہوئی ہے تو ناقص ہی اس کو ادا کیا جائے گا لیکن یہ اداسیات فرماتے ہیں کہ اب یہ والی جو احادیث ہیں جن کے ذریعہ پتہ چلا کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے لہذا یہ احادیث کیا ہیں ناسخ ہے یہ احادیث ناسک ہیں ان احادیث کے لیے جس میں منسوخ منسوخ بلکہ نہ ہی پڑے مست نہیں پڑھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ, ہے اللہ ان کی بنیاد پر کی جن کی ہم نے وضاحت ابھی آپ کے سامنے کر دی اور بیان کر دیا ایندنا امام تہاوی کہہ رہے ہیں کہ یہ نظر ہمارے نزدیک ہے ہمارے نزدیک سے مراد یہاں پر حابلہ اور دیگر آئمہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس فرارے شمس تک وقت باقی رہتا ہے ایندنا سے مراد ہر گرد یہاں پر یہ نہیں ہوگا ایندنا سے کیا ہر گرد یہاں پر یہ مراد نہیں ہوگا کہ احناف مراد ہو اس لیے کہ امام تہاوی یہاں پر احناف سے مختلف ہیں کہ یہاں پر میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی عبارت بالکل ٹھیک ہے ورنہ قدیم جو نسخے ہیں کتابوں کے تو اس میں سامنے لکھو فہدہ نظرا وبھی حنیفا و محمد اگر کسی کے پاس غلط ہے ٹھیک ہے فہادا هو عندنا هو قول محمد تو یہ عبارت غلط ہے یہ بارت کیا ہے فہذہ ہو خلاف قولی ابھی حنیفا خلاف قولی ابھی حنیفا و محمد آ رہی یہ بات سمجھ یہاں پر کیا ہے یہ نظر ہمارے نزدیک ہے ہمارے نزدیک سے کیا مراد ہو گند امراد امام صحابی کے یعنی دیگر حضرات کے نزدیک جی جبکہ وہ خلاف قول یہ خلاف ہے امام پر رحمۃ اللہ علیہ کے قول امام محمد کے کیونکہ احناف احناب کا مختلف قول کیا ہے آخری وقت اثر کے حوالے سے یہ کہ وہ غروب شمس کا وقت انا کا اسقرار شمس کا وقت اثر کا آخری وقت احناب کے نزدیک یہ ہے امام کا حاوی یہاں پر کیا ہوئے ہیں یعنی وہ اپنا بلا وغیرہ کے ساتھ ہیں ان کے مسئلے کے مطابق اپنا اشتہار ہے بات آئی سمجھ میں کہ نہیں جی جس کے نسخے میں اگر ہے تو وہ اپنے نسخے کی کیا کر دیں اصلاح کر دیں اور اس کو درست کر دیں وہ خلاف قولی ابھیفا لیکن بعد میں کیا ہے وہ قول و بھی حنیفا جس میں وہ قول و بھی حنیفا ہے وہ غلط ہے اس کو درست کر لینا چاہیے اس کو یہ کر دینا چاہیے کہ نہیں یہ آخری وقت میں وقت کیا ہے اس میں انشاء اللہ چیز پھر پڑھیں گا اللہ تعالیٰ سب کے حامی سب کو کروا سب کا حصہ